السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی روم دیج. روم میں میری آواز آ رہی ہے جی ہاں جی کوئی ہاں جی میں شروع کرتا ہوں اب الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما عباده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من زنبه وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك یا سيدي يا رسول الله وعلی یا, یا, یا صحاب یا یا اللہ گرامی قدر آج بخاری شریف کی حدیث نمبر چوتیس کا درس ہے جو کہ کتاب الایمان سے میں نے حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے اور اس کے راوی سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں جیسا کہ آپ نے پہلے سماعت فرمائی ہیں کہ اس طرح کی بہت سی حدیثیں لائے ہیں اور اسی طرح کی یہ حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے عدیس کی عبارت پھر سے سماعت فرمائیں عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلت القدر ایمانا احتساب واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبه سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے للت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام فرمایا اس کے گزشتہ گنا معاف فرما دیجیے گا اور یہی ادیض امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب السیام میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے اور اسی طرح امام ابوداؤد رحمت اللہ علیہ ابوداؤد شریف میں بھی اور امام نسائی اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے تو یہ بات جو ہے ضروری ہے کہ ان ابواب کا چونکہ ایمان اور خلاف ایمان کہ جو چیزیں ہیں وہ بیان کرنا مقصود تھا اس لیے امام صاحب نے پھر ان امور کا بیان کا سلسلہ جاری فرما دیا جو ایمان کے اثرات اور ثمرات ہیں یعنی قیام لہ القدر جہاد سوم رمضان جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے حدیث سنی ہوگی وہ علامت المنافق اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کال آیت المنافک صلاح سن حد کریبا و عزا وادہ اخلاف و عزا خانہ اس ایک حدیث میں یہ الفاظ بیان فرمائے اور دوسری حدیث میں چار جو ہے چار صفتیں بیان کی ہیں اس کی جو منافقی کی علامت جو ہے چار بیان کی ہیں اس سے پہلے جو تھا حضور علی سلاد والس کی وہ حدیث لائے ہیں کہ جس میں ظلم کا بیان تھا اور اس سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یعنی اس طرح وہ سلسلہ چلاتے آ رہے ہیں پہلے بھی ایسے ہی اس طرح کی حدیثیں بہت سی بیان کی ہیں لیکن اب چونکہ وہاں سے پھر ایک دفعہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا ایسے اعمال کی طرف آنا جو ہے وہ صحیح ہے یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے قائل ہے اور یہاں یہ بات جو ہے نا یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ ایمان کی وہ جو یہ کبیت دیکھتے ہیں تو وہ ان کا مقصد کیا ہے ایک تو موت ضلع کا رد ہے اور دوسرا جو ہے خوارج کا رد ہے تیسرا مرجیا کا رد رد کر رہے ہیں لیکن کتاب ایمان میں وہ حدیثیں لا رہے ہیں جن میں اعمال کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں اور انہی کا تذکرہ جو ہے بار بار آرہا ہے ایک حدیث نہیں اس باب میں اس باب میں بہت سی حدیثیں ہیں اور انشاءاللہ شاء آپ آہستہ آہستہ ان سب حدیثوں کو سماج فرمائیں گے تو قیام جو ہے ہمارے عام سادہ زبان میں قیام جو ہے وہ کھڑا ہونے کو کہتے ہیں قیام کے مانے تو ایک تو قیام فلاح ہے یعنی نماز میں کھڑا ہونا جو ہے وہ قیام ہے یعنی للت القدر میں نماز پڑھنا یا قیام نیند کے مقابلے میں یہاں بیان کیا ہے کہ نیند کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہنا خواب و تسبیح کی صورت میں ہو اور خواب و ذکر و اذکار کی صورت میں ہو طلابت قرآن کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو ان سب چیزوں کو قیام کے معنی میں بیان کیا ہے حالانکہ حقیقی معنی جو ہے وہ قیام کا معنی کھڑا ہونا ہی ہے اور یہ ہے کہ للت القدر کو جاگ کر گزارنا حب نماز کے ساتھ ہو یا ذکر اذکار کے مراد سے ساتھ ہو تو اور قیام سے مراد رات کا قیام ہے یا بعض شارحین نے یہ بھی کہا ہے کہ رات کا کچھ حصہ اسے قیام مراد ہے لیکن علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے جب من یا سوم یومن کہا جائے تو اس سے بعض یوم کا روزہ مراد نہیں ہوتا یعنی اس دن وہ پورے دن کا روزہ جو ہے وہ مراد لیتے ہیں تو یہاں جو ہے اگر کوئی یہ تعویل کرے تو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہ قیام سے آپ یہ مراد لیں گے کہ رات کا کچھ حصہ جا کر تو اس سے قیام ہو گیا نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کا روزہ جو ہے وہ مراد لینے سے پورے دن کا روزہ ہوتا ہے تو یہاں یہ مانے ہوئے ہے ہی نہیں ہے تو اس طرح یقم کا لفظ آیا ہے وہاں من یا کا لفظ حدیث میں موجود ہے یہاں من یقم کا لفظ آیا ہے یہاں بھی تمام رات کے قیام مراد ہونا چاہیے اللہ معنی رحمت اللہ علیہ کا یہی ہے اور یہ اس لیے یہ بھی کہ لہلت القدر من یقوم کا مفعول واقعہ ہوا ہے اور مفعول کی شان یہ ہے کہ وہ فائل کے فیل کو شامل ہوتا ہے لہذا قیام کو تمام رات کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ اسی معنی میں لیں گے یہ علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے کیا معنی ہیں چونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہی ہیں من یقم اور جب ہم پن قرات میں لے جائیں گے چونکہ یا ہر ادغام ہے یرملون میں سے آیا ہے تو یہاں ہم لوگ من یقم نہیں پڑھیں گے یہاں پڑھیں گے میں یقم یہاں لفظ کیا ہوگا میں یقم یہاں ادغام کریں گے ادغام کا تو حدیث میں بھی اس کا اطلاق ہوگا اور قرآن عبارات میں بھی جہاں بھی ایسا لفظ آئے گا یہاں اس طرح ہی ادا کیا جائے گا یہ عربی کا ایک اصول ہے یہاں من یقم صحیح نہیں ہوگا بلکہ ادغام کریں گے میں یقم لدری ایمان احتساب یہاں <سؤال> ایمان کا لفظ بھی آیا اور احتساب کا لفظ بھی آیا ہے اور احادیث میں احتساب کا لفظ جو ہے کثرت سے استعمال ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ہر عمل کا مدار جو ہے ایمان پر ہے اور اعمال کا ثواب اور نیت پر موقوف ہے لیکن نیت جو ہے مرتبہ علم کا ہے اور احسان جو ہے علم العلم کا جو ہے وہ مرتبہ ہے یعنی احتساب نیت سے بھی اوپر کا ایک درجہ ہے اور اس سے مراد اس سے نیت کا احتسار اور نیت کی زیادتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال جو مشقت کے موقع پر کیا جاتا ہے اور حضور علیہ السلاط والسلام نے جیسا کہ میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے حضور علیہ السلاط والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وہ موقع کیا تھا جس کا بچہ مر جائے اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور احتساب کرے یہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حضرت حضور علیہ اللہۃسلام نے صبر کرے اور احتساب کرے یہ اب دیکھیے کہ بچہ کا مر جانا جو ہے آپتے سماوی ہے اس میں انسان کے اختیار کو, کو کچھ دخل نہیں ہے اور یہ کہ اس مصیبت کے وقت آدمی کو وہم بھی نہیں ہوتا کہ مجھے ثواب مل سکتا ہے یا ظہول کی وجہ سے ہی تو اس لیے شارع علیہ السلام نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ یہ آفت جو ہے سماوی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نازل کی ہوئی ہے اور یہ امتحان ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا لیکن خلوص نسنیت کے ساتھ اگر کوئی اس مصیبت پر صبر کرے تو اس کو ثواب مل جائے گا اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صبر کرے اور احتساب کرے ہاں جی اور مشقت اور مجاہدہ کے موقع پر بھی حضور علیہ سلاد و نے اس کا استعمال فرمایا ہے جیسا کہ قیام میں لت القدر میں جیسا حدیث میں نے بیان کی ہے کہ من لیلت القدر و غفر له ما قدمہ منظمبی اور جب انسان عبادت میں محب ہو جاتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے تو ایک جہ سے اس کو زہول ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ عبادت اور یہ اطاط جو ہے بنب سے ہی ہے اور اس وقت وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کی اس اطاط کی توفیق بھی خدا ہی نے دی ہے تو ایسے موقع پر اس کو تمبی کی جاتی ہے کہ وہ نیت میں ایسا اجیات پیدا کرے ایسا خلوص پیدا کرے ایسی چیز پیدا کرے نیت میں کہ وہ اس کو اور زیادہ بڑھائے یہ احتساب کا معنی ہے نا اور زیادہ بڑھائے تاکہ اس کے اجر میں اضافہ ہو اس طرح آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور یا نماز کے لیے دور چل کر جانا یہ ایسے نیک کام ہیں کہ जिनको आदमी ये समझता है कि उनके करने से। سے کیا سواب ہوگا کیونکہ یہ وہ غمان کرتا ہے اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا ایک طبی چیز ہے اس موقع پر بھی احتساب کا لفظ استعمال میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے جو کام بھی کیا جائے اس میں زیادہ سے زیادہ خلوص ہو احتساب کا معنی زیادہ خلوص کے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ خلوص ہو اور اس خلوص کی زیادتی کی وجہ سے تمہیں اجر۔ بھی زیادہ ملے گا اور چونکہ ایک حدیث ہے مسنت امام احمد بن حمبل میں ایک روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من بے حسن کتب قوت عشر حسنات اذا اشعر ایز اشارہ بھی قلبه یہ مسند امام احمد بن ہمبل میں یہ حدیث موجود ہے جس نے ایک نیکی کی تو اس ایک نیکی نہیں اسے دی جائے گی بلکہ ایک کے بدلے میں اسے دس نیکیاں دی جائیں گی دس نیکیاں لکھی جائیں گی کوتبالہ آشرو حسنات دس نیکیاں کی تو ایک نیکی لیکن اس کے جواب میں دس نیکیاں مل رہے ہیں اور دل میں اگر وہ اگر وہ دل میں زیادہ زیادہ جو ہے وہ اس کا حریث ہو اس کی زیادہ تمنا کرے اور زیادہ خلوص نیت سے ہو تو پھر, پھر تو اس کی ہادی ہی نہیں جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ایک تو یہ ابتائین ہے من جا بالحسنتی فالح عشر عملہ اور دوسری جگہ میں اللہ رب العزر تیسرے پارے کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے مسل اللہ یون فکون اموالفی صبی اللہ کم حبت اور مثال ان لوگوں کی ایسی ہے مسل اللہ یون فکون ام و لحمفی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں جی کا مسالے جیسا کہ ایک گندم کا دانا گندم کے دانے کی مثال دے رہا ہوں ایک گندم کا دانا امب تب آسن اس نے ایک گندم کا دانا بویا تو سب آسن آبلا اس میں سات سٹے, سات بالیاں نکل آئیں ہاں جی کل بلا تو حبہ اور ہر بالی میں ہر ستے میں اللہ رب العزت نے سو سو دانا پیدا کر دیا اب ایک کے بدلے میں اللہ رب العزت نے سات سو کا یہاں ذکر فرما دیا بھی دانا تو ایک بھی, بھی ایک بویا تھا سات بالیاں نکلی سات سٹے نکلے اور ہر ایک میں سو سو دانا ہے جی اللہ ہے یہاں پر یہ مت سمجھنا کہ میری میری میرے, میرا رحم و کرم بس اتنا ہی ہے کہ ایک کا سات سو کرتا ہوں نہیں و اللہ ہو بولی اللہ چاہے تو اسے اور بھی بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے یہ تب ہوگا کہ کوئی آدمی اپنا مال خرچ کرے گا اگر یہ اپنی ماں پر کرے گا باپ پر کرے گا بھائی پر کرے گا اولاد پر کرے گا رشتہ داروں پر کرے گا عزیز و اقارب پر کرے گا مساکین پر کرے گا یتیموں پر کرے گا جس پر بھی کرے گا اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے دیکھانا کتنا ماں باپ کا فرما بردار ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو سب بیکار چلا گیا اگر بیوی پر خطرہ خرچ کیا تو بیوی کے لیے لوگ کہیں گے کتنی اس نے جناب اس کو سوکھا رکھا ہوا ہے کتنی جناب اس کو سہولتیں دی ہیں تو سب بیکار چلا گیا اور اولاد پر اگر خرچ کیا تو کیا اس لیے کہ لوجی لوگوں کو پتا چلے کہ میں اپنی اولاد کو بیس بیس بیس بیس جناب سوٹ بنا کے دیتا ہوں میری اولاد کے پاس یہ یہ فیسلٹی موجود ہیں یہ یہ چیزیں موجود ہیں تو سب بیکار چلا گیا ہاں جی اور اگر اس نے کیا اپنے ماں باپ پر کیا اپنی اولاد پر کیا اپنی بیوی پر کیا اپنے عزیز وقارب و رشتہ داروں پر لیکن اللہ کی رضا کے لیے اے اللہ تو راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا تو پھر جتنا اس کا خلوص بڑھتا جائے گا جس کا جتنا اس کی جناب والا نیت میں اخلاص پیدا ہوتا جائے گا اتنا اس کا اجر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو اس ادیث جو مسنت امام احمد بن حنبل میں موجود ہے من حم بحسنطن خطیب الحشر عشر حسنات اشارب ہی کل بہر وحرسہ اس حدیث سے واضح ہوا کہ خلوص نیت سے اور بھی ایک درجہ اوپر ہے وہ درجہ جس خلوص در خلوص سے تعبیر ہم جو ہے کر سکتے ہیں اور غوبر کمانا وہ وہی جو ہے نا وہ درجہ احتساب کا درجہ ہے اور غفر الحماء تقدمہ غوبر کمانا چھپانے کے ہے اور مغفر اس سے ماخذ ہے کیونکہ اس سے سر چھپانے کو کہا جاتا ہے آدمی تلوار کی ضرب سے محفوظ ہو جاتا ہے جی تو اس عدیز کے ماننے یہ ہوا ہے کہ جس نے للت القدر میں اس کے حق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کی عبادت کی تو اس کے تمام پچھلے گنا معاف فرما دیے جی لہلت القدر کا ذکر قرآن کریم بھی موجود ہے باقاعدہ سورت القدر جو ہے تیس میں پارے میں موجود ہے اور لہلۃ القدر کے احکام جو ہیں اے جو اے اس شب کا جو ہے متعین کرنا جو ہے متع... ہم تو کر نہیں سکتے کیونکہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے بھی اس کی تاریخ کو متعین نہیں فرمایا اور علماء نے فرمایا کہ اس شب کے اخواہ میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان ہر رات اس خیال سے عبادت میں گزارے کہ شاید یہ رات جو ہے لہ القدر ہو اور اس اشرآخر کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ عبادت و ریاضت اور تسبیح و تحلیل میں گزارے البتہ حضور علیہ السلات و السلام نے اس امر کی تشریح فرمائی ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ اش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلۃ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری کی آخری عشرہ کے تاکراتوں میں تلاش کرو یہ بخاری شریف میں انشاءاللہ باب جو ہے رمضان المبارک کا جو باب آئے گا اس میں انشاء یہ باتیں کھل کر انشاءاللہ بیان ہوں گی اور اس کے بارے میں سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وہ رمضان المبارک کی سائیسویں رات ہے صورت قدر میں اس جانب دو طرح اشارہ ملتا ہے اول یہ کہ صورت قدر جو ہے تیئیس کلموں پر مشتمل ہے اس میں سائیسواں کلمہ لفظ وحیہ ہے اور وہی للت القدر کی تعبیر ہے یہ علماء کرام نے اپنی توضیحات جو ہیں وہ پیش کی ہیں اور اس کے دوسرا یہ کہ للت القدر میں نو حروب نو حروب ہیں اور لفظ للت القدر کو سورت القدر میں تین مرتبہ بیان فرمایا ہے نو کو تین سے ضرب دینے سے ستائیس ہوتی ہے یہ علماء کی توجی ہیں باہر باہر کی حضور علیہ سلاۃ السلام کا ارشاد گرامی بخاری شریف میں ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرہ کی طاقراتوں میں تلاش کرو اور اس, اس کے اوپر بہت سے بہت سی اور بھی حدیث ہیں اور ہمارے امام امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے اکثر و بیشتر رمضان کے آخری دس تاریخوں میں میں اسے تلاش کرنا چاہیے اور حضرت ابو الحسن رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہوں رمضان کی شب قدر پاتا ہوں یہ میرا تجربہ ہے اگر پہلی تاریخ رمضان کی اتوار یا بد ہوتی ہے تو شب قدر 29ویں رات کو ہوتی ہے اور جب پیر کو پہلی ہوتی ہے تو 21ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے جمعہ یا منگل کو ہوتی ہے تو 27ویں رات جو ہے شب قدر ہوتی ہے اگر جمع رات کو ہوتی ہے تو 25 کو لہلت القدر ہوتی ہے جب ہفتے کو ہوتی ہے تو, تو جناب والا کو شب قدر جو ہے ہوتی ہے یعنی یہ علماء کے اپنے تجربے ہیں صوبیہ کے اپنے تجربے ہیں اور اسی طرح علماء نے اپنے تجربات کو جناب کتابوں میں نقل فرمایا ہے مگر ظاہر ہے شب قدر کی تاریخ سے کے متعلق بزرگوں سے جو کچھ بھی مذکور ہے جو کچھ بھی لکھا ہے جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ سب جو ہے زن ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کسی بات نہیں ہے مگر اس مقدس رات کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرہ کی تمام راتوں میں شاباری کی جائے تو کچھ عجیب بات نہیں کہ آدمی دس دن اگر شاب کر لے تو بہت بڑا مرتبہ پا سکتا ہے کیونکہ یہ یہ اس کی اس کی فضیلت یہ ہے کہ خیر الف شہر ہزار مہینے سے بہتر ہے لہلت القدر خیر من الف شہر یہ ہمارا فیصلہ نہیں کسی مولوی کا فیصلہ نہیں کسی مفتی کا نہیں کسی محدث کا نہیں کسی مفسر کا نہیں کسی کا فیصلہ نہیں یہ فیصلہ ہے تو ربض الجلال کا فیصلہ ہے تو رب عظلجلال کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی ربز جلال نے فرمایا خیر من الفشہر خیر من الفشہ اور ہزار مہینے کے چوراسی سال کچھ کچھ مہینے بنتے ہیں چوراسی سال کچھ مہینے اب یہ نہیں کہ وہ چوراسی سال اور کچھ مہینے جو ہیں ہماری زندگی کے جو ہیں وہ شمار ہوں گے نہیں یہ بات نہیں ہے اس اس سورہ کی للت القدر کی شان نزول میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک ایسا بادشاہ ملے گا ایک ایسا اللہ والا ملے گا ایک ایسا اللہ کا محبوب بندہ ملے گا جسے اللہ خوش ہو گیا جس کی عبادت سے اللہ خوش ہو گیا جس نے شب و روز اللہ کو خوش کرنے میں گزار دیے اللہ نے خوش ہو کے اسے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے تو اس نے مانگا پھر اللہ کے اللہ نے جب فرمایا تو مانگا جب مانگا تو یہ عرض کی یا اللہ میرے میرے مجھے ہزار بیٹے اتا فرما ہاں جی میں تیری راہ میں جہاد کروں مال دیا تیرا مال دیا ہوا بہت ہے سپاہ بہت ہے ہر چیز بہت ہے مجھے ہزار بیٹا ہزار بیٹا اتا فرما جی میں تیری راہ میں جہاد کروں تو اللہ رب العزت نے اسے ہزار بیٹا عطا فرما دیا اور وہ ہزار بیٹا جوان ہوا اور جوان ہونے کے بعد جی ایک بیٹا جہاد کے لیے نکلتا اور وہ مہینہ بھر جہاد کرتا اور مہینہ جہاد بھی کرتا اور دن کو روزے بھی رکھتا اور رات کو قیام بھی کرتا اللہ کی عبادت میں گزارتا ایسے نافرمان بیٹے نہیں بلکہ اگر اس زمانے کا نافرمان بیٹا ہوتا تو ضرور کہتے جا کے تو لڑ اور تیرا خدا لڑے میں کیوں اپنی جان گواؤں نہیں اللہ نے بیٹے بھی ایسے دیے جو فرما بردار تھے اور اللہ کے حقوق کو پہچاننے والے تھے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے وہ ہزار مہینہ عبادت میں گزار ایک مہینہ عبادت میں گزارتے اور جہاد کرتے دن کو روزہ بھی ہوتا جہاد بھی ہوتا رات کو قیام بھی ہوتا ہے جی اور تلاوت قرآن میں یعنی جو بھی جو اس وقت ذکر از وہ کرتے ہیں جی تو پھر مہینے کے بعد شہید ہو جاتا پھر دوسرا بیٹا آتا وہ بھی اسی طرح تیسرا آیا وہ بھی اسی طرح چوتھا آیا وہ بھی اسی طرح پانچواں آیا وہ بھی اسی طرح ہے. جہاں تک کہ ایک ہزار بیٹا جو ہے اس نے راہ خدا میں قربان کر دیا یہ نہ سمجھنا یہ ہزار مہینہ ہماری زندگی کا ہزار مہینہ ہے وہ اس اللہ والے کی زندگی کا ہزار مہینہ ہے جس نے ہزار بیٹا راہ خدا میں قربان کر دیا اور خود جو ہے کبھی بھی یاد اللہی سے غافل نہ رہا کبھی بھی اسی لیے تو رب دول نے اس کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے خوش ہو کر اسے انعام سے نوازا تھا تو آخر میں وہ خود جو ہے وہ جناب سامان حرب پہن کر جہاد کے لیے نکلا تو حضور علیہ السلط والس نے جب اس کا واقعہ بیان کیا تو امت حیران ہوگی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو ایسا کر نہیں سکتے ہم سے تو ہو نہیں سکتا اتنی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی لمبی زندگی نہیں ملے گی اگر کسی طریقے سے مل بھی گئی تو ہزار بیٹا بیٹا نہیں ملے گا اور ممکن ہے ہزار بیٹا بھی مل جائے تو ضروری نہیں سارے پرما پردار سارے جی حادی کریں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے تو ممکن نہیں اللہ نے صورت القدر جو ہے وہ نازل فرما دی اے محبوب تیری امت کو ہم بے مراد نہیں رکھتے تو میرا محبوب ہے اور میرے محبوب کی امت بھی مجھے محبوب ہے اس لیے وہ تو ہزار مہینہ جہاد انہوں نے کیا ہے انہوں نے ہزار مہینہ روزے رکھے ہیں انہوں نے ہزار مہینہ قیام کیا ہے عبادت میں گزارا ہے تیری اور تیرا امتی ایک لہلت القدر پالے گا ہزار مہینے سے اس ہزار مہینے سے افضل ہوگی یہ مرتبہ ہے تو جناب والا اگر کسی کو شب قدر میسر آ جائے تو کتنا خوش رسیب ہوگا کتنا وہ اصل صحیح بات تو یہ ہے کہ یہی ایک بینک بیلنس ہے جو انسان کے پاس آخرت میں کام آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر میں عبادت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے سہاستا میں تو ہے رات کو قیام کرو یعنی نفل پڑے جائیں اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی انہا عرض کرتی ہیں محبوبہ محبوب رب العالمین ہے نا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو جان لوں پالوں جی تو اس رات میں کیا پڑھوں سبحان اللہ ہمارے لیے دیکھیں نا کتنے بڑے اے, کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اور ہمارے لیے کیسے کیسے طریقے سے جو ہیں وہ انعامات کی بارش ہوئی ہے تو حضور علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا اے آشا یہ وظیفہ پڑا کر اللہ عمب الفاف افی اہ سبحان اللہ اور ویسے تو بزرگان دین جو ہے صلاحے امت سے ذکر اور نوافل کے متعدد طریقے بھی مذکور ہیں مثلا امام ابو لیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شب قدر کی نماز تین قسم پر ہے ایک عقل دوسری اوسط تیسری اکثر عقل دو رکھتے اوس سو رکھتے اور اکثر جو ہے وہ ایک ہزار رکعت یہ امام ابو لیس رحمت اللہ علیہ ایسے فرماتے ہیں جی تو جس قسم کو چاہے اختیار کر رہے ہر رکعت میں سورت الحمد کے بعد سورت انعام جلنا پڑنی چاہیے باہر کا اس کے فضائل اور خصائص جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وج الکریم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں نماز احساس میں سات مرتبہ سورت انا انزلنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے محفوظ فرمارے گا یہ دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے ہاں جی ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے اے اللہ اسے جنت عطا فرما دے اے اللہ اسے فلاں جنت عطا فرما دے جنت کی دعائیں ہوں گی دعا کریں گے اور جو شخص جمعے کے دن نماز سے پہلے اس کو تین مرتبہ پڑے گا اس کے نام اعمال میں ان لوگوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی جنہوں نے اس دن نماز جمعہ ادا کی ہے اس طرح کے بہت سے فضائل جو ہے سورت القدر کے بھی موجود ہیں اور اس کے بہت سے فضائل ہیں تو حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ کے فرمان بہت سے ہیں آپ نے فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شاباری کی اللہ تعالی اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے جی جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا وہی واقعہ جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے وہ حضور علیہ سلاۃ والسلام نے اس آدمی کا تذکرہ فرمایا اور حضور علیہ سلاۃ والسلام نے یہ خصوصیت کے ساتھ اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور دوسرا تنزل الملائی کت وروح فیح من کل امر سلام یہ آخر صورت تک اس میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامتی ہے صبح چمکنے تک تو یعنی اس رات زمین پر جو بندہ کھڑا یا بیٹھا عبادت اللہ میں مشغول ہو تو فریشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں استقبال کرتے رہتے ہیں اور باقی شریف میں ایک عدیث ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین ملائکہ کی جی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں تو یو سلون اعلیٰ کل آبد کا مذکر اللہ عز امام بحثی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں تو ہر قیام اور قعود یعنی بیٹھنے والے کے لیے بندے کے لیے وہ ذکر اور عبادت الہی میں مشغول ہونے والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں سبحان لہنی اور من کل امر یعنی اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر معمور کر دیا جاتا ہے تو یہ حدیث جو ہے جس کے الفاظ جو ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو حرارا رضی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ما تقدم من تقدمہ جی یہ حدیث کے بارے میں میں نے اپنی تھوڑی سی بساطت کے مطابق جو ہے وہ عرض کر دیا ہے اور اس کی سند جو ہے وہ سماعت پر ما گا سند ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا اخبارانہ شعیب قلا حد ثنا ابل ذناد انل عرض ان ابی رتا رضی اللہ تعالی عنہ تو اس حدیث کے پانچ راوی ہیں اور حدیث نمبر جو تیرہ میں نے بیان کی تھی اور اسی ترتیب سے یہ راوی اس میں موجود ہیں حدیث نمبر تیرہ میں جی اور ان کے یعنی کہ احوال جو ہیں وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور اے حدیث نمبر تیرہ میں یہ سب کے سب موجود ہیں اور یہ حضرت ابو حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو روایت ہے اسانید کے لحاظ سے یہ صحیح تر حدیث ہے جی آپ دیکھ لیں حدیث نمبر تیرہ جن کے پاس بخاری شریف موجود ہے اور وہ حدیث بھی لاجواب حدیث ہے وہ حدیث نمبر تیرہ میں حضور علیہ سلاۃ والسلام آپ کی شان بیان فرمارے ہیں اور یہی سند وہاں موجود ہے حدثنا ابو الیمان کالا ثنا شعیب کالا ثنا شعیب قال ثنا ابو الزناد عن انعرج عن ابی حریرتا رضی اللہ تعالی انحو اور امام بخاری کے نزدیک علامہ قستلانی اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی بھی احادیث کی آسانید ہیں سب سے صحیح تر یہ سند ہے جی یہ صنعت جو ہے سب سے صحیح تر ہے اور اللہ تعالی مجھے کی عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے اور ہر بلا سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں للت القدر میں صحیح معنوں پر حضور علیہ اللہۃسلام کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ کتاب الجحبا جہاد فی الامان کا جو ہے وہ حدیث لائے ہیں اور اس کے بعد تقویم رمضان من المان کی حدیث لائے ہیں اور اس کے بعد جو حدیث ہے اے وہ اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ باب ہے سو ممضانہ احتساب من المان یہ بار بار احتساب کا لفظ جو ہے بار بار آتا رہے گا اللہ تعالیٰ میں نیکی کی توفی کا فرمائے و مینا اللہ البلا مبین